کی مضبوطی اگر ضرور صدی کر دے, دے لیکن قذاب الدین کا تفصیل کی بات ترمذی کی موجودہ دلیل رو نہ ہو اور تو سچن سارے تحقیقوں سے کیا ذکر کرو واللقان فسیدم دنیا مجہود مان دن یہ قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم قذاب الدین اس کا حب میں کڑا بابا دیر میں کبلو سے میں کھا نہیں رہا آیات تو نہیں اور بلال نے لیکن معاذ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں کڑا بابا دیر میں کبلو سے نہ اول نظر کہ اسے مکی مقدمہ ہے دین حق الاتمہ دے وجردی نہ ضائل مری نے تھی نہ مذی کے چشم بولنے نش کے علاوہ کو سے بھی گئی ان نے احتمال کے شق دادا سے ذکر کرو اللہ جل و علا ان لوگوں کا تو ان تو عدل معاملات تھا تو تقدین ان دین تو دین کو قدم پہ بودی دے بارے میں ان دین مقدمے بودی معنی دیکھو اسے تبادد ہمارا تھنے اب تبادد اب خلاف دین جو جہات ہمارے وچ نہ آزاد دین میں قدمات اللہ ہمارے تعالی ان توبہ آدم قدم شو قال جس سے صلہ کا معاملہ جرم رات غنا نہ وجرے چلا مجیور کے دین بھی بھی او اسے کئی میں لاگارے غنا وقار میں بات ہے اسلام دل اللہ میں جاری وجرے چلا بڑے لا اسلام دل اللہ میں جاری یعنی اسی تی بقیت بی بی نے مارن کو سید کے ادھے ان نے دین مدد کے کم تو یوں یوں باذنہ برتا وریشی اندی اذنہ باذنہ ظن پرکما میں تو سید تو نے جی تو سید میں تکدم نے پہنچے تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعال مبارک سید ہی ولام انی کا حواند فماں دے واجبات مقدم کی واجب کی و علي السلام عليه وسلم يا قيماي اما حضرمه ال علیہ السيد و الاسلام یوناد عمل نہ جن ہو صبر احتساب اور ادا حق حقیق کہ درانی کہو یعنی کہ اگر الامر داعی داد امام غرض عین دین کو کلاہ سے نے اعتماد کو کہا داویج دی عامل <سؤال> ذکر میں جی ولی الروحیا نے مجھے دکھلا نا اعد علينا بهت سنه جل سبحان الله ورملا جاءت سلسله بهت رن دادار نو سيدنا بلغني السلام دادا كمان غزولت سفاويد نذوري كلاو ها من الذين كانوا استغناء بنفسه ضمان شده قومي جاء نفسه جزلي سنوي وما نذو في شراق نذل بحسن نفسه ارته قرر قرر يا دين ترى جوري نقول لك اخذ بالشراب النفسي ديوارت ترى بحسن الصلاح نا الله يبارك به ويقال قال تقول لك ونيي لا ارزق اهلكم بالكم ذوات ا تو ہو رہے تھے جو بابا بابا کے لیے نے جو تمہیں سب اٹھاوندار جی وعدے کی بیکے سے تمہارا دارو یا بابا یا کلام سبحان اللہ لحد میں یہ ہارے دلیا کہ تم ہو ختم ہو لو لو ان تو بابا کلام یا رکا کلام یا دغنا ویجه دا او نه جا جو صورت و خوصیت و خلوان جایز ہے جا ہے و الاقارب او داقارب مزداد سوتے ہیں چونکہ تلاف و نظر کے دے ذکر کو و الاقارب سوتی مزداد داقارب مختلف اقوال دی امام رفا رحمت اللہ علیہ مصدارچ زی رحم محرم زی رحم محرم زی من جانب العب که من جانب اون محرم اقارب تفلاف و مقدم موربانی اب مسلم شراکت غیر شام مب پر لیکن قابل تو مستثناء کی پسید تو او دا وقف کی ذاتنہ کا مستثناء جی نوہو میں اپنے کی آرد جمعرن جی ہو چیئے ورکی ندور ورکی قدریہ ورکی قدریہ ورکیہ یونر احناک مئمان بحرکو مصر قدریہ ورکیہ یونر اکل جمعی سلاسہ جی امام انسوک دوئی محمد راستان شہبی یونرم قابل کی وقار صاحبت آرنسل اوران نبی کے اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ جو لوگ قرایا میں ہیں یا محمد محمد نے یہ ترانے پڑھیں اجا علی الحسن الحسن علی ابن دانی وقال ان جرت الثانيه دي عن من هذه الشور تو لاجر الى بقراء قرانا فقال هذا الحسن موذكا وكان قويا وكان قراره على الحسن الحسن اغت اقرب لقد الحسن كرامت نصر توشيد راضي نسبه ادوب نے اگر پر کدیو تو وہ طرح نہ نو اولا پیدال نہ سب سدیو او معلوم مدار چدا شاملے گی اگر بعید نسب قری نسب دارتا آسان قریب نسب کو و انک مکانا خراب ابھی بات یہ تو دادو تعلق ابو بکر ابن کا داد اسی میں ذراں 12 میں عامر بن جاد کی مناظر سب ہوا اندال سب جامع ہے حسان سب سرسرہ سب جامع ہے حسان ابو طلحہ و بی ذرہ الاف شام تھا <imal attacks> <m> <medo> ذکر کی شاپی بنارے بات ملاقات کردی کا داخل کری سبھی نارے نہ ہوتا کے کے داخل داخل دا بھی جواب دا جو داخل جواب دا دا جو دا دار دے داخل دے جا قارب دی کی داخل کی داخل جواب کی شام شامل شام مسن ہوا عشت کو سبم وہ اپنے سبھی لا دون دو يا كان من يا دارك ينزلوا والنسا في النساء والشامل يا سفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما الفرض الكبيره دي عامه الله عز وجل الله بيعني سنه من مكان ثاني ثاني ماجي من ما من مال ثمار ثمار الدنيا ركي الله تكونوا انو هيك الزكانه شغاله الله ما انا جينا بينا دي عشان دي عشان 52 حضرت پرواہ تو جو ابھی واقعہ پر پر وقت با نے پیداد سے شروع کر دی وہ دام سن کا حرف 30 سے کہ بھی حد عقل تک یعنی مطالبہ از ذکر کے چہ واقعہ تو با انتہا پر پر وقت سینہ ندک اللہ با سے رقیان ہے اور تکبان دفاع داد میں تو عقف نووت مثال کہ میں درجو سے کہن وہ جو کہ لگا قما ہو جاؤ جمهور مستانجار کے انتہا پر لے نے قبلے لو پاک عامرہ نے لوک تھا تھا سن او اشتراک کہ ان کے با فضال نفار الاولاد کو کہہ رہا ہے اشتراک میں انتفاضہ سی ہے ومقتانے و مخائر قال قد على يوم لا دوتوا تک با انتفاضہ جزا اذنن استناد امامات محمد رحمۃ اللہ علیہ وقوف کے لیے تو اپ اس ربنا بادشاہوں و اس اللہ وقد يلي الواقف و واقف کہ غیر واقف نماں مذاق واقف متولی دفع جائے تو قد من تو بہایا او مالک خدا مرک نہ خالص ہوئی دی صدقہ تو دی فائدہ وار استفادہ حاصل وہ کمانے قدرت و راز جائے گا و تزار کو مجعلا بود نظر شان اللہ تو تبداہ برجید اللہ ربو کر دی بلو انتقابیا ذکر صورت سے لشی بلو انتقابیا ملماں دی باب اگے جائے کمان تب بھی زتا ودا لگا تو جیں دی باب بھی پتی وإن لم يا سيد ان جهر طرف خارج شه مد بلا اتفاق اشتراط اتفاق سيدا لو وقف او بالاشتراط في الغورات غير تنف ين ان باب البناء عندنا مالميك جواز اتفاق الوقف في ذلاله النص قال يا رسول الله ذكر شيء یہ کوบาลو سر ہے ارادہ واجب کو یہ کہ بھا ہوا لگا خدا کو او دو احلا بلا مو مغم سدادی اپنی گنتی ضرورت درجی دا استرات تے انتظار جمول میں محمد الحسن شیبانی ہمارے زمندار چوہدری افضل ذولی دع مختار نما بخاری مختار جو وہ قبضہ تصرف نہ کرے اذا طب شہم پرم تھوے نا دیری ان کا موجب کا شاول نہ قبل چذاب ہوا جائے جنات دن دا اور فن سے اول بار کا بھی کی قبضہ در سے یہ مختار یعنی عمرہ طرح کی قالنا ان عامر سے غنہ مرج مروا تنتقال اور قبضہ ضرر لا وہ اعتماد وہ خرجتیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کے داوا را واقعات امام سے دس سنکی کی دا استدلال میں ضد ہے عمر قلวก نواطوان علی نور تور پڑو او او بعد الاخر قرآن پڑھنا حضرت جناب الاخرمی قالا فر کو پسندھا جو تھا ابن رسول رضی اللہ عنہ نے تین کے واقعے نو انہوں نے کہا کہ ہوا صدقۃ اللہ صدقات ملا دی وہ پتہ رسانے نبی نے سمے انتقال زمین گزرا ہوا کیا بدلہ لے پھر اپنا جواب دینے پر وہ چلدا پھر نو دور پڑے ہوا وہ کہتے چلو اوا باجیدے پلاجو۔ والله اكبر لا اله الا الله ولم يبن في قرائه غير فوازہ۔ ہاں ان تعين دم صرف ضررین نے کہ مصدق تائی دے دی کہ قبضہ ضررین ذا۔ تے مکنی ثابتہ مصری تائی۔ کہ قضاء ضررین ذا۔ فیتما بھی اذا قال دارس قد قسم لله ان وجہ سے امام او دماغ تکمیل عورت نہ شری۔ اذا تو آبھی بازی کر کے بغیر اب فلوان بہتر اجازت ہوا معلوم مزاق اتمام دو ضرورت مشرا شاہی باپ موقف مشرف تموقان ہو رہے محمد مقام ہو نہ ہو رہی ہار ممی تمہارا ہو رابے ہو جائے مکف بنا رہی ہوں قَالَ دَعَا مُحَمَّدًا فَقَالَ مَنْ يَعْلَمُ بَرَأَيْنَا أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْأَنْوَارِ أَنَّ زَمَيْلَ جَمَالٍ يَقُولُ أَنَّنَا نَمَاتِهِ أَنَّ ذَرِينَ غَمَرَتْ فِي يَا رَبَّنَا أَمِنْ تُبْدِ ادینا باب زمان صدق تن دا سرکر دین تا اینا صدق سنا لے ہیں ان انھا دا سرکر دین دوما کو بنا ہو تو صد تا این راہ لے ہو دوما کو بچا بان داے تا این راہ ملے ماں نے دا سردا کا او او کا ما یا بدرہ فیشو دا او کو و جائیں دا دیکھی مقصد یہو وقت بمشاء جسر وصول دا کو کی اور لو سن کے جواب میں شاہ دے جمہور جائز ہوئی امام شاہی محمد الحسن شبہہ مدرسہ جوق نماز شاہ سینے تو اگے مشات ممکن التفسیمی لہبی میں وقف او مدد جس سینے سے شرعہ قبض در رہی ہوئی وہ سے قبضہ قبضہ پر مشارہ دینے سے جمہوری جاید کی محمد دا دا, دا تو تو من مالی اللہ بازم مال نا جدا اللہ کا او خیر ندا مال تو غیر, غیر دل شام خودتا <سؤال> ہے انہوں سے کسانی اللہ علیہ وسلم خانم من دکتا ہے کہ ایرا وکیل اسمالاک الوکیل <سؤال> ہے صدقوں کا بس پارا وکیل تھا و بے وکیل تو تس پارا جو خواست آجائے دنی لکب تلحر دنہوں انتصاب انتصاب انتصاب توقین صدقیوں کا نبیر اسلام دنہوں جتا پتک ہے اور انہوں سے پیر ددتا تس کہ اسے خرد لپا فروان ہوئی خالا اسمالاک برانیاں کے لازم محبوب مال <سؤال> ماتا نہیں کی مالم <سؤال> کی مقصد نہمر ہو سرو سر میگی تھوڑا دنیا کے ان ادبی میں ابادن اور ہیں نہ نادن اور نہ ہے یہ چیز قرارداد وجہہ منصور شہری اور دا اور وجہہ تدیہ تمام ساکن اجنبی احنی. او اور معذبر حول اس خلاف دیں اور کہ تمام ساکن و مرا تا جن میں ابے دام وارشین دی ہری نہ نہ مراد اغوارسی دے غیر وارث نہیں مراد انہاں نے لمونہ اندہ حالات تو شکر دوست کی فامر کی ترجمانی ہما واریہ لازمی راجری نے لگا پل پلوان ہما واریانی قسم پلوان دی ہما واری واریانہ مراد پر یو وارن الو یو پلوان چوارث بھی صدا کن دی ورزہ کو کر دو قوم دی اشارہ اگر نو وارینے پہائشیت نے میراث ما لیں اوار لا رسو بلا حق کا قریبی رشتہ دار نے چاغا وارث نہ دے وہ قرار بازار کا نہیں ہے کوئی ہمارا تو وقوم له قول معروفہ رضا فون کو قبارہ تو 하게 قریبی وارث کے لیے چاغا اور پیسہ اور کم سے غیر وارث کو له قول معروفہ ظاہر ہے کہ استحق نہیں ہے دیو جن اللہ ون کنا نے طریقہ پہ ہوتا ہے تو نما دار متری پر یہ چیز ہے کہ حضرت رسول <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی درجہ کا وارث کا اور تا ہے نہ تم داج نبی ہو اداد بھی عاد ترحم انہیں کہ یہ رسول کے تمہارا اس کے تمہارا اس کے مال وقتائی وہ قال اس تقسیم تجول دیو بے حساب کتاب کو حضور صلی اللہ کی شریعت وقولا ما ما قول ماروفا ان داغان وراجی تو کا داغان قول ماروف ہے امام نے کہا کہ نہ طور سے راجا کا آیا کا کا وانا کا جان یعنی لازم ہے کہ مستحب نفاداتا جو باشنا کا کا اور ان کا اتصدق عنه فرض یہ کہ مستحب نفاداتا جو باشنا غزاد عمل مستحب دار ہے اتصدق عنه تو رسف رات کی داغن عذاب جوزے تجے مقلار نظر باغ نظر کے سمے اتنا امید بارے کے حقوق لازمت زیادہ نہیں ہے ظاہر متق واجب دی بول سوالی ان تصدق <تصفح> شای رحمد اللہ جی چاروں تمہاری تمہارے موجود مہماری اور <تصحات> <تصحات> <تصحات> <تصحات> <تصحات> شہرو